جنت ہی جانتے ہیں نا وہ جو جنت میں داخل ہو جاتے ہیں مگر وہ عجیب کیوں تھے سنتے ہیں اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے بتاؤ وہ کون شخص تھا جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا تمام شاگرد ایک زبان ہو کر جواب دیتے السیرم عبد الاشل اگر شاگرد خاموش رہتے تو خود فرماتے یہ شخص الوسیرم عبد الاشل تھا پھر ان کو سارا واقعہ سناتے کہ ایسا کب اور کیسے ہوا الوسیرم کا اصل نام آمر بن ثابت تھا الوسیرم ان کا لقب تھا مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور انصار کے قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الشل سے تعلق رکھتے تھے السیر اشحل کا مطلب ہے بنو عبد الشحل سے تعلق رکھنے والے الوسائرم. حضرت عمر بن ثابت کا سارا خاندان اور قبیلہ دو تین سال سے مسلمان ہو چکا تھا لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے تین ہجری میں عہد کی لڑائی پیش آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے اس وقت عامر بن ثابت مدینہ میں موجود نہیں تھے واپس آئی تو دیکھا کہ سارا محلہ سنسان پڑا ہے گھر جا کر عورتوں سے پوچھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ کہاں گئے انہوں نے کہا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد گئے ہیں تاکہ مکہ کے ان کافروں کا مقابلہ کریں جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ سن کر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اسے وقت ذرا پہنی ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عہد کی طرف روانہ ہو گئے ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی عامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول لڑائی شروع ہونے والی ہے یہ فرمائیے کہ پہلے اسلام قبول کروں یا ویسے ہی آپ کی طرف سے مکہ والوں کے سے لڑوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کام کرو پہلے اسلام قبول کرو پھر اللہ کی راہ میں لڑو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ایک رکت نماز بھی نہیں پڑھی اگر لڑائی میں مارا گیا تو کیا بخشا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے یہ سن کر احمد رضی اللہ عنہ اسی وقت کل میں شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے لڑائی شروع ہوئی تو وہ بھی تلوار کھینچ کر جنگ کے میدان میں پہنچ گئے ان کے قبیلے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے عامر سے کہا اے عامر یہاں سے چلے جاؤ تم کافر ہو اور ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں یہ سن کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے اب میں کافر نہیں رہا مسلمان ہو گیا ہوں یہ کہہ کر وہ تلوار چلاتے ہوئے کافروں کے لشکر میں گھز گئے اور دیر تک بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سخت زخمی ہو کر زمین پر گر گئے جب لڑائی ختم ہوئی اور مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کو اٹھانے لگے تو ان پر بھی نظر پڑی ابھی کچھ جان باقی تھی کسی نے پوچھا کیا تمہیں اپنی قوم کی ہمدردی آنکھ کھینچلائی کہنے لگے نہیں میں مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑا لوگ انہیں اسی حالت میں اٹھا کر گھر لائے جہاں تھوڑی دیر کے بعد وہ فوت ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا بےشک وہ جنتیوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا مگر ثواب بہت پایا اس واقعے کے بعد حضرت عامر بن ثابت کے قبیلے اور خاندان کے لوگ ان پر یہ کہہ کر فخر کیا کرتے تھے کہ الوسیرم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا مگر جنت میں داخل ہو گئے اور یہاں پہنچی ہمارے عجیب جنتی کی کہانی اپنے اختتام کو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی اسلام سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے آمین ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجئے اللہ حافظ